ول بخرو ظفرو آئے بن فل جاری ولی سبھی آئے بن فل غلام اللہ وزینا آئے بن فل جاری دونل غلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بھائی ہم نے خیاار عیب کا باپ شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی خیار عیب کی صورت میں بھائی کہ خیار عیب جو ہے مانیہ ہے کس چیز سے لزوم عقد سے یہ عقد لازم نہیں رہتا بھائی آپ کا آپ کو عیب کا پتہ چل گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں چیز کو واپس کر سکتے ہیں ایپ کو وہ آقط کو فصح کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر میں نے بتایا تھا دو صورتیں تھیں آپ کو عیب کا پتہ بادل قبض چلا یا آپ کو عیب کا پتہ قبل قبض چلے گا آپ نے بیک کر لی بھائی پہلے سے ایپ کا پتہ نہیں تھا اگر پہلے سے ایپ کا پتہ تھا پھر تو آپ کو سرے سے اس عیب کی وجہ سے کوئی خیال حاصل ہی ایپ کا پتہ ہے پھر آپ بیک کر رہے ہیں معلوم آپ راضی ہیں اس عیب پر بھائی تو آپ شرائن نہیں کر سکتے واپس بھائی ہاں لیکن ایپ کا پتہ نہیں تھا آپ کو بعد میں پتہ چلا بیع کر لی لیجاب بھی کر لیا قبول بھی کر لیا ابھی چیز پر قبضہ نہیں کیا چیز ابھی کس کے پاس ہے ہی کے پاس ہے اب آپ کو پہلے سے پتہ لگ گیا ایپ کا تو اب ماننا آپ بیع فص کر سکتے ہیں بائے کی رضامندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی خود ہی کیا کر سکتے ہیں آپ بیع کو فصف کر سکتے لیکن اگر آپ چیز پر قبضہ کر چکے ہیں وصول کر چکے ہیں لے جا چکے ہیں بھائی آپ آپ چیز کے واپس کرنے کے لیے ضروری ہے مولانا کہ بائے راضی ہو اس کے لینے پر بھائی کیا ہو بائے, بائے راضی ہو. <تصفح> ہو یا مولانا کس <تصفح> <مالانا تصفح> کے لیے کریں گے قاضی کے فیصلے <تصفح> کے ذریعے تو قبضہ خاضی یا رضائے بائے ضروری ہے مولانا اور یہ نہیں کر سکتے مولانا اب وہ چیز واپس کریں گے یہ نہیں کہ چیز کو آپ روک لیں اور نقصان کا کیا کر لیں نقصان کی وجہ سے نقصان وصول کر لیں مولانا جو قیمت میں کمی آئی ہے اس لیے کیونکہ یہ وصف میں کمی آئی اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ سمن اصل کے مقابلے میں آتے ہیں وصف کے مقابلے میں نہیں آتے بھئی وصف کے بڑھنے سے چیز کی قیمت ضرور بڑھتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے مثلا دیکھو آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اس میں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا نہیں بھائی آمی. اتنی قیمت. تو دیکھو وصف کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ قیمتیں وصف کے مقابلے میں ہیں ہم کیا کہیں گے یہ قیمت پھر بھی پیسے کس کے بدلے میں ہیں گاڑی کے اصل کے بدلے میں ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو صاف کے بڑھنے سے قیمت پر اثر پڑتا ہے قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بھی قیمت آئے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب مثلاً دو لاکھ کی گاڑی خریدی تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی کہ اس میں سے ڈیڑھ لاکھ کی تو گاڑی ہے اور پچیس ہزار اس کی چمک دمک کے ہیں اور پچیس ہزار جو ہے اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے اس کا ہے اس کے ہیں بھائی نہیں بھائی نہیں ہم کیا کہیں گے پورے کے پورے پیسے کس کے میں ہیں گاڑی کے بدلے میں ہیں پھر اس کے بعد عیب کی تاریخ انہوں نے بتلائی تھی کہ عیب کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تاجروں کے ہاں چیز کی قیمت کم ہو جایا کرتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ عیب ہے مولانا عیب جی آگے دیکھیے بھائی جی اس کے بعد کچھ مسائل پڑے تھے آپ نے بھائی کہ غلام کے اندر جو ہے بھاگ جانا بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ عیب ہے مولانا کیا ہے عیب ہے اور اس عیب کو اگر آپ بھائی کہنا چاہتے ہیں یہ میرے پاس بھائی کے پاس سے ہی آیا ہے تو <تصال> حالتیں دیکھنا پڑیں گی مولانا اگر بائے کے پاس بھی اس نے سگر میں چوری کی تھی یا بستر میں پیشاب کیا تھا یا بھاگا تھا اور آپ کے پاس بھی سگر ہی اس نے ان میں سے کوئی کام کیا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہی ہے کیونکہ سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک لیکن اگر بائے کے پاس اس نے یہ کام کیے تھے سگر میں اور آپ کے پاس اس نے کیے ہیں میں. تو اب سبب بدل گیا مولانا اور سبب کے بدلنے سے مسبب بھی بدل گیا تو وہاں بھی اباق تھا یہاں بھی عباق ہے لیکن کیا کہیں گے وہ عباق اور تھا یہ عباق اور ہے یہ وہی عائب نہیں آیا بھائی نئے آئب آ گیا اس میں وہ بال فل راش تھا یہ بھی بال فلفی راج ہے لیکن وہ سگر میں تھا تو وہ اور تھا یہ کبر میں ہے تو یہ اور ہے کیونکہ سبب الگ الگ ہیں دونوں کے وہ بھی سرقہ تھا یہ بھی سرقا ہے لیکن وہ سرقہ اور تھا کیونکہ صغر میں تھا اور یہ سرقہ اور ہے کیونکہ صغر میں ایمان ہے سبب اور سب تو سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے ول بخر ظفر فل جاری ولی سب آئے بن فل غلامی بخر بے بخر خا پر فتحہ ہے حرکت ہے اور زفر یہ فاس ساتین ہے مولانا بخر کہتے ہیں مولانا منہ مو کی بدبو ہو گئی منہ کی بدبو گئی نتن الفم اور زفر کہتے ہیں مولانا بغلوں کی بدبو گئی بغلوں کی بدبو اب بتلا رہے ہیں مولانا کسی نے غلام کو خریدا یا باندی کو خریدا اور اس کے منہ سے بڑی زبردست قسم کی بدبو آتی ہے یا بغلوں سے سخت بو آتی ہے تو یہ عیب شمار ہوگا یا نہیں کہتے ہیں بھائی اگر باندی میں ہے ان میں سے کوئی چیز تو یہ عیب ہے اگر غلام میں ہے تو پھر یہ عیب نہیں ہے بھائی کیا وجہ ہے باندی کے اندر تو یہ عیب ہے غلام کے اندر یہ عیب نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ باندی کو عموماً خریدا جاتا ہے صحبت کے لیے یا اولاد پیدا کرنے کے لیے بھائی تو صحبت کے لیے خریدا جاتا ہے بھائیوں کو باندی کو کبھی کبھار کس سے عموماً کس سے خریدا جاتا ہے صحبت کرنے کے لیے بھئی صحبت کے لیے بھائی اور اس کے منہ سے بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے یا بغلوں سے بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے تو آدمی تو اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا بھائی تو لہذا آپ یہ چیزیں کیا شمار ہوں گی ای شمار ہوں گی جبکہ غلام کے اندر بھائی بھائی غلام کو خریدا ہے اس کو تو صرف خدمت کے لیے خریدا ہے اور ان چیزوں سے خدمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو غلام میں یہ چیزیں عیب شمار نہیں ہوں گی بھائی کیونکہ وہاں مقصود کے اندر خلل نہیں آ رہا مقصود کیا تھا خدمت لینا اس میں کوئی خرابی نہیں آ رہی جبکہ باندی کے اندر مقصود کیا ہو سکتا ہے بھائی صحبت بھی ہو سکتی ہے وہاں خلل آئے گا بھائی تو لہٰذا اب ہم کیا حکم لگا دیں گے عیب ہے بھائی تو کہتے ہیں جاری منہ کی بدبو اور بغلوں کی بدبو یہ عیب ہے فی جاری باندی کے اندر بعیب فی الغلام اور یہ عیب نہیں ہے غلام کے اندر اللہ مند مگر یہ کہ ہو یہ من کسی مرض کی وجہ سے بھائی کسی بیماری کی وجہ سے بھائی ایک ہے دا ایک ہے دوا مولانا دا مرض اور دوا جو جانتے ہیں آپ بھائی اردو میں بھی دوا لفظ اسٹم مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو مولانا تو غلام کے اندر بھی یہ بخر اور ظفر ایب بن جائیں گے جب یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں بھائی اب یہ معنی نہیں کہ یہ بخر اور ظفر خود ایب ہیں بلکہ اصل ایب وہ بیماری ہے بیماری کیا شمار ہوتی ہے بھائی ایب شمار ہوتی ہے تو بیماری کی وجہ سے اب عیب ایب شمار ہو و ود النا بن فی الجاری دونل غلام اسی طرح والا نا زینا باندی کے اندر باندی کا زناکار کار ہونا یا والا نا اس کا ولاد النا ہونا یعنی وہ زنا سے پیدا ہوئی ہے یہ باندی کے اندر تو عیب ہے غلام کے اندر عیب نہیں بھائی غلام میں نہیں وجہ یہ کہ غلام سے مقصود ہے خدمت لینا اور اس کے اندر اب اگر اس نے زنا کیا تو اس سے کوئی خدمت پر اثر نہیں بھائی اور گنا کی بات نہیں کر رہا گنا وغیرہ وہ الگ مسئلہ ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ عیب ہے یا عیب نہیں بھائی گناہ تو بہت بڑا ہے بات صرف ہو رہی ہے عیب کی یہ عیب نہیں والانا اسی طرح اگر یہ غلام زنا سے پیدا ہوا ہے تو بھی یہ عیب نہیں اس لیے کہ اس سے مقصود کیا ہے خدمت لینا اس پہ کسی قسم کو کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ کہ باندی کے اندر زنا والا ہونا یا والا نا کیا زنا سے پیدا ہوئی ہو یہ عیب ہیں اس لیے کہ باندی کو خریدا جاتا ہے عموماً کے لیے اس سے اولاد کیا کی جاتی ہے پیدا کی جاتی ہے اولاد کے لیے خریدا جاتا ہے بھائی تو اب مولانا اگر یہ باندی زنا والی ہے تو کل جو بچے ہوں گے یا تو زنا والی ہے یا زنا سے پیدا ہوئی ہے تو کل جو بچے ہوں گے ان کے لیے یہ بات تانے کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی بھائی لوگ تانا دیں گے اس کو بھائی تمہاری ماں تو زناکار تھی یا کہیں گے کہ تمہاری ماں تو زنا سے پیدا ہوئی تھی تو یہ بات تانے کا سبب بنے گی مولانا سمجھ میں آیا تو خلل آ گیا یا نہیں آیا خلل بھائی تو ایسی باندی سے کوئی اولاد پیدا کرنا پسند نہیں کرے گا بھائی تو اس لیے یہ باندی کے اندر تو عیب ہے لیکن غلام کے اندر عیب نہیں تو کہتے ہیں وزینا ودینا فی الجارتی غلام اور زنا اور اسی طرح ولد الزنا ہونا یہ عیب ہے باندی کے اندر نہ کہ غلام کے اندر صورت مسئلہ یہ دیکھو بھائی بھائی ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی اور چیز خریدنے کے بعد وہ لے گیا اور وہاں پر اس نے اس میں ایک عیب پیدا کر دیا چیز میں کیا کر دیا عیب پیدا, عیب پیدا کر دیا مالانا مثلا اس نے سائیکل خریدی تھی ایک سے سائیکل لے گیا اور اس کی کوئی چیز توڑ دی وغیرہ بھائی چیز توڑ دی اب چیز توڑنے کے بعد یا کوئی کپڑا تھا مالانا خرید کر لے گیا اور اس کے ہاں اس میں عیب پیدا ہوا مثلاً اس کے بچے تھے چھوٹے ان میں میں کس نے کینچی سے سے تھوڑا سا ایک ایک دیا بھائی. تو اب اس کپڑے میں دیکھو ایک عیب پیدا ہوا اور یہ کس کے پاس پیدا ہوا ہے مشتری <سلام> کے پاس اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد جا کے مشتری نے جب کپڑا کھول کر سارا دیکھا تو دیکھا اس میں دو تین داغ بھی لگے ہوئے ہیں بھائی یہ عیب کہاں سے آیا ہے بھائی تو مشتری کے پاس ایک نیا عیب پیدا ہو چکا ہے اور پھر اس کو ایک پرانے عیب کا پتہ چلا جو کہاں سے آیا تھا بائے کے پاس, پاس سے اب کیا کریں کہتے ہیں مولانا اب یہ چیز واپس نہیں کر سکتا اس چیز کو واپس <خصف> نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود اس کے اندر کیا پیدا کر دیا ہے ایک عیب پیدا کر دیا ہے جب بائے نے بیچی تھی تو یہ جو نیا عیب تھا یہ تھا اس وقت بھائی یہ اس وقت نہیں اس نے تو اس عیب سے سالم چیز فروخت کی تھی اور اب اس نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے تو اب لہذا مجبوری ہے اب رجوع بن نقصان کیا جائے گا کیا کیا جائے گا رجوع بن نقصان کیا جائے گا مولانا کیسے رجوع بن نقصان کریں گے بھائی اول تو یہ یاد رکھے ہاں مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے تو یہ پہلے سے یاد رکھیں اگر بائی راضی ہے پھر تو واپس کر لے جاتے بائی کیا کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے ہاں بھی یہ کپڑا تھوڑا کٹ گیا ہے پھٹ گیا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں میں اسی طرح واپس لے آتا ہوں لاؤ بھائی میں لے لیتا ہوں پیسے آپ اپنے واپس لے لیں پھر تو ٹھیک ہے باہر راضی ہے لیکن اگر بائ راضی نہیں ہے تو پھر واپس نہیں کر سکتا بھائی اب کیا کرنا پڑے گا رجوع نقصان کرنا پڑے گا بھائی رجوع بن نقصان کیا معنی معنی یہ بھائی بائیں کے پاس سے کیا ہے بایا کپڑے کے اندر داغ لگے ہوئے تھے اب اس کپڑے کی قیمت لگائی جائے گی بازار کے اندر لے جائیں اور پوچھیں یہ کپڑا بغیر داغ کے ہو تو کتنے کا ہوگا وہ کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا سو روپے کا ہوگا جروں سے پوچھا آپ نے پھر آپ نے کہا اچھا یہ دیکھو اب اس پہ داغ لگے ہوئے اب اس کپڑے کے کی داغوں کے ساتھ کیا قیمت لگے گی وہ کہتے ہیں بھائی اب اس کی قیمت صرف کتنی لگے گی, لگے گی؟ ساٹھ روپے کتنا فرق آیا چالیس, چالیس فیصد کا فرق آ گیا کتنا آ گیا چالیس, چالیس فیصد فرق آ گیا چالیسواں جی چالیس حصے بھائی سو میں سے چالیس حصے دیکھو اب وہ جو سمن جس پر اس نے خریدا تھا اس میں چالیس فیصد کم کر دیے جائیں گے چالیس فیصد بائی سے واپس وصول کر لے گا مثن باعث اس نے یہ کپڑا صرف پچاس روپے میں خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا بھئی وہ تو سمن ہے نا آپس میں جو طے ہو گئے بائے چاہتا تھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں اس نے جلدی سے کپڑا سستا ہی بھیج دیا بھائی تو پچاس روپے میں اس نے خرید لیا تھا لیکن اب جب دیکھا تو داغ نکل آئے آپ کیا کریں کہتے مارکیٹ میں جاؤ قیمت لگواؤ بغیر داغ کی قیمت لگوائی تو کتنے بھائی سو اور داغ کے ساتھ لگائی تو کتنی ساٹھ معلوم ہوا کتنی سمن میں کمی ہونی چاہیے چالیس فیصد یعنی ہر سو میں سے کتنے حصے کم کرو چالیس ہزار روپے کی مثلا اگر کپڑا خریدیا خریدا تھا اس نے اب کتنے حصے کم کریں گے چار چالیس حصے سو میں سے تو چار سو بن جائیں گے لیکن اس نے خریدا کتنے کا ہے پچاس کا تو پچاس ہے سو کا نصف تو اس میں سے سو کا نصف کم کریں گے سو میں سے کتنا کم کرتے تھے چالیس تو پچاس میں سے کتنا کم کریں گے بیس کم کر دیں گے تو بیس روپے جا کر اس سے وصول کر لیں گے اور یہ کپڑا تیس روپے میں مشترکہ ہو گیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے رجوع بن نقصان کا طریقہ آیا کیونکہ آپ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو مارکیٹ ریٹ پہ خرید رہے وہ تو الگ بات ہے پھر, پھر بھی مسئلہ اس طرح آسانی سے حل ہو جائے گا کسی بھی قیمت پر خرید لیں کسی بھی سمن پر خرید لیں پھر اس میں جب رجوع بن نقصان کرنا ہو تو کیا کیا جائے گا مارکیٹ کی قیمتیں لگوائی جائیں گی پھر وہاں فیصد نکال لیں گے اتنے فیصد کمی بنتی ہے اور یہاں کر دیں گے کمی صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ از ہدا عند المشتری عیب پیدا ہوا مشتری کے پاس کوئی عیب مشتری کے پاس ایک نیا عیب پیدا ہو گیا ثم طلع علی عیب کان عند البائع پھر مشتری مطلع ہوا ایسے عیب پر جو کس کے پاس تھا جو کہ بائع کے پاس تھا وہیں سے آیا ہے فله عین جبا نقصان العیب تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کر لے رجوع رجوع بن نقصان کر لے وئے کہ وہ رجوع کرے آئیب کے نقصان کے ساتھ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيَعَ اور مبیعہ واپس نہیں کر سکتا مولانا کیونکہ اس نے خود اس میں کیا پیدا کر دیا ایک نیا حیب مگر یہ کہ بائے کیا ہو جائے راضی ہو جائے کس بات پر کہ وہ لے لے گا اس مبیعے کو اس کے آئیب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بھائی کہ آپ کے پاس یہ ایب آ گیا لیکن کوئی بات نہیں بھائی لے آؤ واپس لے آؤ کپڑا بھائی. پیسے لے لو میں خاتا ہو جی آپ مارا نا یہ تو وہ صورت تھی جب کہ بائے نے مشتری نے اس میں ایب پیدا کر دیا تھا اور پھر بھی اگر بائے راضی ہے تو چیز واپس کر سکتا ہے اب کچھ وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں مارا نا جس میں بائیں راضی ہو بھی پھر بھی وہ چیز کو واپس نہیں لے سکتا شرائم اس کے لیے جائز نہیں ہے مالا. مثلا کیا کر دیتا ہے کہتے ہیں بھائی چیز کے اندر زیادتی کر دیتا ہے ایسی زیادتی جو اس سے اب جدا نہیں ہو سکتی مثلا بھائی ایک آدمی نے ستو خریدے کسی سے پھر ان ستو میں اس نے گھی ملا دیا اب ستوں کے اندر گھی مل گیا بعد میں پتا چلا کہ بھائی ان ستوں ان ستو میں تو ان میں تو یہ عیب ہے اب مارا نا واپس کرنا چاہے بھی تو واپس نہیں کر سکتا صرف روز بھی نقصان کرے گا پچھلے مسئلے میں تو کیا اختیار تھا روجو بن نقصان بھی کر سکتا ہے اور بائیں اگر واپس لینے پر راضی ہے تو واپس بھی لیکن یہاں پر بائے اگر راضی بھی ہو پھر بھی وہ واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا بھائی بلکہ صرف کیا صورت ہے یہاں پر صرف روجو بن نقصان کر سکتا ہے بھائی یعنی اس ستو کی قیمت لگائی جائے گی جب ان میں وہ آئے نہ ہو مثلاً وہ بنتی ہے سو روپے اور پھر اس ستو کی قیمت لگائی جائے گی جس میں عیب ہے وہ لگتی ہے مثلاً ستر روپے کتنا فرق نکلا تیس سو تیس فیصد یعنی ہر سو میں سے تیس روپے تیس حصے بھائی تو اب جس قیمت پر ستو خریدا تھا اس میں سے تیس فیصد کیا کر دیں گے کم کریں گے اور وہ جا کر بائے سے وصول کر لیے جائیں گے بھائی. لیکن اگر بائی کہتے نہیں بھائی ستو واپس کرو میں پیسے نہیں دوں گا بھائی نہیں وہ واپس لینے پر راضی بھی ہو آپ اسے واپس نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ سود لازم آئے گا کیا لازم آئے گا سود, سود لازم آئے گا بھائی بھائی بائی نے آپ کو کیا دیا تھا ستو آپ نے کیا دیے تھے پیسے ٹھیک ہے اب آپ ستو میں کیا ملا چکے ہیں اور بھی ستو سے الگ ہو سکتا ہے تو یہ زیادت ہے جاگتی ہوئی ہے چیز کے اندر اور متصل ہے جو اس سے اب جدا نہیں ہو سکتی اور اب آپ جدا ایک چیز کو نہیں کر سکتے تو یہی وہ راضی ہے بھائی اسی طرح لے آؤ آپ جی جا کر دے دیتے ہیں تو آپ کو تو واپس ستو کرنا چاہیے تھے لیکن آپ کتنی چیزیں گھی بھی ملا ہوا ہے اب بھائی آپ کو آپ کے پیسے واپس دے رہا ہے بھائی یہ پیسے تو ستو کے بدلے ہو گئے اور یہ گھی زائد ہو گیا گھی کیا ہوا گھی کا کوئی ایوز آیا بھائی نہیں آیا لہذا یہ سود آیا مولانا کیا آ گیا وہ عیبت جو زی جس کے وہ, وہ زیادتی جو عیبت سے خالی ہو وہ سود ہوتی ہے مالانا جیسے قرض میں کیا ہوتا ہے مالانا بعض لوگ سود پر دیتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں بھائی سو روپے دیتا ہوں مہینے بعد آپ مجھے ایک سو دس دیں گے ٹھیک ہے اب اس نے سو دیا تھا مہینے بعد اس کو لینے بھی کتنے چاہیے واپس کتنے لینے چاہیے واپس لینے چاہیے یہ اس سو کے بدلے میں آ گیا لیکن یہ جو دس دے رہا ہے یہ زائد ہے مولانا زائد ہے یا نہیں تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوت سے خالی ہے مولانا اس کے اس دس روپے کے بدلے میں دوسری طرف سے بھی دس روپے ہیں نہیں ہے بھائی تو یہ ایسی زیادتی جو ایوت سے خالی ہے وہ سود ہے اور یہاں پر بھی کیا آ گیا ڈالا ہے لازم لہذا واپس کرنا بھی چاہے تو واپس نہیں کر سکتا دیکھیے اب یہ مسئلے کچھ بتلائیں گے تو کہتے ہیں خاتہ اور اگر مشتری نے کپڑے کو کاٹ لیا و خاتہ اور اسے سی لیا خات یا خیتو کے معنی ہوتے ہیں سی لینے کے آو یا اسے کیا, کیا کپڑے کو رنگ لیا بھائی کا معنی رنگ لینا کپڑے کو کوئی رنگ دیتے ہیں جیسے تو اس نے کپڑے کو سی لیا یا اسے رنگ دے دیا اور لتا سویق ابھی یا ملا دیا ستو کو سویق کہتے ہیں ستو لتا کا معنی ملایا ملایا اویق ستو سمن گھی کو کہتے ہیں مارانا یا کو کے ساتھ پھر اس کے بعد کس پر مطلع ہوا عیب پر اب پتا بھائی کپڑے کو رنگ چکا ہے پھر اس میں عیب کا پتہ چلا یہ تو اس میں یہ عیب تھا اس نے کپڑا بیچا ہے یا سی لیا تھا اس نے پھر عیب کا پتہ چلا یا گھی ملانے کے بعد اب کس کا پتہ چلا ایپ کا پتا چلا تو کہتے ہیں رجآ بھی نقصان ہی تو وہ اپنے نقصان کے ساتھ کیا کرے گا جی رجو بے نقصان کرے گا جو ایب سے جو نقصان آیا اس کے ساتھ رجوع کرے گا ولی سلیل با خو بے آئی نی اور بائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بے اس کو واپس لے لے بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بے آئی نہیں اسی چیز کو لے لے بھائی, بھائی بھائی کیوں نہیں لے سکتا کیا خرابی لازم آتی ہے کیونکہ سب صورتوں میں دیکھو کپڑے کے اندر زیادتی آئی ستو کے اندر گھی کی زیادتی آئی کپڑے کو اگر سیا ہے تو سلائی والا دھاگا آپ کا لگا یا نہیں لگا بھائی یہ زیادتی آ گئی کپڑے کے اندر یا رنگا ہے تو وہ رنگ آپ کی طرف سے زائد ہو گیا تو لہذا واپس نہیں کر سکتا پھر رجوع نقصان عائب کرے گا بھائی تو یہ مانا بن نقصان ہی رجوع کرے گا کے نقصان کے ساتھ بائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس اس کو لے لے. چلی بس اللہ علم حقیقت الکلام